بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا نہ رہے ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنی والے مسلمانوں ہیں پر کمال مہربان مہربان